ابتلا جون ایلیا جہاں تم ہو وہاں انسانیت گندی اور گھناؤنی بیماریوں میں پڑی سڑ رہی ہے افلاس اس کی پٹی سے لگا بیٹھا ہے اور اس کا لہو چوس رہا ہے اور محرومی اس پر جھکی ہوئی اس کے پھوڑوں سے رشتی ہوئی پیپ چاٹ رہی ہے اور اس کے تیمار دار ہیں کہ اپنے سانس روکے ہوئے دور کھڑے ہیں اور اگر کوئی پاس سے گزرتا بھی ہے تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر اطراف و جہاد میں سمیت سرایت کر چکی ہے ایسے میں کسی احتیاط سے بھلا کیا ہوگا تم بدروزگاری میں مقیم ہو اور بیماری میں متوطن جہاں فضا کو آرزہ لاحق ہو اور ہوا علیل ہو گئی ہو وہاں کس کی خیریت مزاج دریافت کی جائے گی مہلکے میں سانس روکا تو کیا اور سانس لیا تو کیا یہ بیماریاں نسلوں سے پالی جاتی رہی ہیں اور یہ پھوڑے زمانوں سے پک رہے ہیں جنہوں نے اس کیفیت کا رونا رویا انہیں ہمیشہ آفیت دشمن کہا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو مقصوم ہے اور مقصوم سے کس نے سرتابی کی ہے اور یہ بھی کہ صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پہلو میں بیماری بھی پائی جاتی ہو اور ایسے بھی جالی نوس ہیں جنہیں جو کے بہت زیادہ عزیز ہیں وہ صرف انہیں کو استعمال کرانا چاہتے ہیں خواہ بیماری کی نوعیت کچھ بھی ہو بے لاک تشخیص بے باغ تجویز اور بے لوس علاج کے بغیر بیمار کی صحت اور اپنی عافیت کی امید باندھنا حوسناکی ہے قریب ہے کہ یہ حوسناکی خود تمہیں اس حال تک پہنچا دے کہ دنیا تمہاری عیادت کرے یہاں تک کہ تعزیت فرض ہو جائے مگر تم ہو کہ اصل علاج کو طرح طرح سے ٹالنا چاہتے ہو اس لیے کہ اس علاج میں بیمار سے زیادہ تیمار داروں کو پرہیز کرنا پڑے گا بس وہ کچھ ایسے نسخے استعمال کرانے پر زور دیتے ہیں جن میں بیمار کو پانی کے ساتھ صفوف پھانکنے اور تیمار داروں کو ماجونے اور مربع چاٹنے کی ہدایت کی گئی ہو وہ مرض تشخیص کیا گیا ہے جس کے علاج سے بیمار کو شفا کے بجائے تیمار داروں کی تنو مندی میں اضافہ ہو پر کیفیت حال کچھ ایسی ہے کہ اگر اب بیماری کا صحیح صحیح علاج نہ ہوا تو پھر سب ہلاکت میں پڑیں گے اور یہ دامن دراز ابتلا سب کو چاٹ جائے گا ستمبر سن انیس سو اکہتر